اصل میں حکم ہمارے علما نے یہی دیا بچی جب جوان ہو جائے تو اس کو نکاح دیر نہیں کرنی چاہیے میت اگر تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے اب یہ دنیا کی تقاضے کہ صاحب کسی کا انتقال ہو جائے تو فلان صاحب باہر سے آنے والے ان کو سرخانے میں رکھ دیا جاتا ہے یہ درست تو نہیں اس میں فتنہ یہ ہے یہ ہمارے یہاں ایک بزرگ کا انتقال ہوا ان کے بھانجے یا بھتیجے کہیں باہر تھے انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جب ناچار دیکھا کہ وہ آنی رہے تو دفنا دیا دفنانے کے بعد وہ پہنچے تو انہوں نے اتنا قبرستان میں ہنگامہ کیا کہ شاید ان کا بس چلتا تو دو, دو چار کو جان سے مار دیتے اب اس قسم کا کہیں فتنہ ہے فتنے سے بچنے کے لیے ایسا کیا جیسے بیٹا کہے بھائی جب تک میں نہیں آؤں گا میرے ابا کو نہیں دفنایا جائے اگر آپ نے دفنا دیا تو فتنہ کڑا ہوگا اور فتنہ جو اشد من قتل فرمایا فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے زیادہ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو تدفین میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے تو یہ ہمیشہ اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جیسے آج کل ہم سب کو باہر رہنے کا بہت شوق ہے جس کو دیکھو وہ دعا کرتا ہے جی امریکہ کا ویزا لگ جائے برطانیہ کا ویزا لگ جائے دعا کریں تو مستقل رہائش وہاں جرمنی میں میں تھا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک دن ہے صرف اتوار کا خدا نہ خاص تھا کسی کا پیر کے دن انتقال ہو جائے تو قبرستان میں مردہ خانہ بنا ہوا ہے جناب پورے اتوار تک میت وہاں رہے گی اتوار کو پھر آن کر کے میت آپ کے ہینڈ اوور ہوگی اس کے بعد آپ دفنائیں گے یعنی وہاں مرنا بھی بہت بڑا مسئلہ جینا تو آئی ہے مرنا بھی بہت بڑا مسئلہ یہ ایک ہفتے تک میت پڑی رہے چھ دن تک اور دفنانے کا حکم نہیں نہیں دفنا سکتے آپ بغیر اتوار اس کے بعد میں نے دیکھا اسپین اتنی بڑی جگہ ہے کہ تقریبا پاکستان کے برابر آپ کو تعجب ہوگا کہ جیسے ہمارے یہاں ٹیبل کی درازیں ہوتی ہیں ایسی خبریں ہیں اس کے چارجز ہیں پورے سال کے اب آپ سے چارج لیا جائے گا اتنے یورو آپ یورو جو ہے آپ دیں اور میت انہوں نے ڈال دی اس کی ویلیڈیٹی لکھی ہوگی اس میں اگر آپ نے اس کی مدت نہیں بڑھائی وہ دراز کھول کر میت نکال کر کسی گڑے میں ڈال دیں گے کسی دوسرے مردے کو وہاں ڈال دیں گے یہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کہ وہ تو اس کی تاریخیں بڑھانی پڑتی تو ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتے نا آدمی کوئی سراپا خراب نہیں ہوتا نہ سراپا اچھا ہوتا پرویز مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے یہ ہدایت دی کہ جہاں جہاں بھی پی آئی اے کی سروس چلتی ہے وہاں اگر کسی پاکستان کا انتقال ہو جائے تو میت کے نقل مکانی کرنے میں کوئی چارج نہیں ہوں گے تاکہ میت جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے حضرات ان معاملات سے نمٹنے کے لیے میت کو پاکستان لاتے ہیں کہ یہاں کم سے کم قبر تو برقرار ہے وہ کمبت نکال کر کے پھینک دیتے یا ہر سال اس کو جناب بڑھاتے جائیے اس کی مدت تو باہر تو جینا تو ہی پریشانی مرنا اور زیادہ پریشانی سمجھا بغیر پیسے کے مر بھی نہیں سکتے اب آپ تو ویسے پاکستان کے بلکہ کراچی میں بھی مرنا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا یہ جائیے اب کا یہاں بہت زیادہ دور نہیں پیدل آپ پہنچ جائیں گے دس منٹ میں تاریخ روٹ رحمانی مسجد سے متصل یہاں تین تین منزلہ قبریں جی ہاں نیچے ابا کو دفن کیا تو مٹی دال کے اوپر اما کو دفن کر دیا بڑا بیٹا تو اس کو اس کے اوپر دفن کر دیا تین منزل تو یہاں بھی آپ کو مل جائے تو بھائی یہ تھوڑی سی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں آپ سے پورا سوال کیا تھا دوبارہ دوہرائیے کیا تھا ہاں سب کھانے میں اس میں جب تیار ہو جائے تو فتوا اسی طرح کے فوراً دفن کر دیا جائے تاکہ ان سارے چیزوں سے یہ اور بھی بتا ایک بات ہو یہ جو امریکہ یا باہر جو میت ہوتی ہے نا اس کو یہاں بھیجا جائے آپ یہ مت سمجھی اس کو فوراً ڈبے میں رکھ کے بھیج دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں ایک مرکزی کوئی ایسی نس ہے اس کو کاٹتے کاٹنے کے بعد ایک سرینج ہے اس سرینج کے ذریعے سے اس کا پورا خون کھینچ کے نکالتے ہیں میت کا اور نکالنے کے بعد میں اس میں کیمیکل بھر کے پھر اس کو پورے بدن میں پھیلاتے سرحیت کرتے ہیں اور یہاں سے چاک کر کے اس کی آتے وغیرہ سب نکال کر اس میں روی بھر دیتے ہیں تاکہ سڑے گلے نہیں اور اس کے بعد میں اس کو پیٹی میں رکھتے ہیں اور پیٹی میں خاص قسم کی گیس بھرتے ہیں اور منہ پر ایک شیشہ رکھ دیا جاتا اور اس پہ ہدایت لکھی ہوتی کہ اس کی میت کو کھولا نہیں جائے خالی شیشے میں میت کا دیدار کر کے پیٹی سمے دفنا دیا یہ بھی تجربہ میں نے دیکھا ایک میت آئی تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو فلان جگہ غسل دیا گیا حلامہ اسلامی سوسائٹی ہے اچھی طرح غسل دیتے ہیں کفن دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نظام ہے جو ظاہر ہے خدا سے ڈرنے والے پوری میت کو تیار کرتے ہیں اپنے خرچ پر ویلفیئر ٹائپ کی جو ادارے یا سوسائٹی ہیں ایک صاحب نے سوچا کہ بھائی وہ ہم خود نہیں لائیں گے میت چھ آٹھ دن کے بعد جب پہنچی انہوں نے پیٹی کھول دی کے نکالا جب پیر پکڑا تو پیر الگ ہو گیا جب ہاتھ پکڑا تو ہاتھ الگ ہو گیا تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے باہر سے منانے میں بہتر کیا ہے کہ جہاں انتقال ہو آسانی اسی میں کہ وہیں دفن کر دیا جائے اگر یہ عوارض نہ ہو جن کا میں نے ذکر کیا اور کوئی سا جی فرمائیے